کہیں گے وہ جن پر بات ثابت ہو چکی ہے ہمارے رب یہ ہیں وہ جناؤ ہم نہیں گمراہ کیا ہم نہیں انہیں گمراہ کیا جیسی خود گمراہ ہوئے تھے ہم ان سے بیزار ہے کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں وہ ہم کو نہ پوچھتے تھے